یہ آواز آ رہی انشاء اللہ سبق کا آواز کرتے ہیں دو سو پچاسی نمبر صفحہ ہے صفحہ نمبر دو سو پچاسی اسی میں دوسری لائن ہے بابو باب ساخ سے انشاء اللہ سبق کا آغاز کریں گے اس صداق صدقات قرآن میں آتا ہے سداق مہر کے معنی میں مہر کے لیے تقریباً کوئی آٹھ الفاظ عربی لوہت کے اندر استعمال ہو چکے ہیں اسی لیے نوٹ کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیں باہر کے لیے کتنے اسما ہیں کتنے نام ہیں آٹھ نمبر ایک اسداقو باہر کے لیے آٹھ الفاظ مستعمل ہے عربی زبان میں نمبر ایک صدا. نمبر دو انخلا نحلہ پھر وہ مکھی ہوتی ہے شاید کی یہ ہے ان لچے کسرا ہے حاک ساکل ہے انخلا تیسرے نمبر پہ ہے الجر ال ہے, ہے بند کر دی. جی شکریہ نمبر ایک انحنا نمبر دو الجر نمبر تین چار نمبر پہ ہے الفریز چار نمبر پہ ہے فارایا فار گولتا الفریت پانچ نمبر پہ ہے المحرو المر مہر کا بھی استعمال ہے عربی میں اور اردو میں بھی مہر کہا جاتا ہے چھ نمبر پہ ہے العلائق حدیث میں بھی وارد ہے اللہ عقو لام آئین لام علی حمزہ یا کے خانے کے ساتھ قاف العلائق علائق آئین لام علی حمزہ یا والا خانہ قاف علائق سات نمبر پہ ہے الا قرو کا پیش ہے الرو الع یہ بھی مہر کے معنی میں اور آٹھ نمبر پہ آخری ہے الحب الحب نرم ہاتھ ہے حلوہ والی الحب االبا اس کے بعد حمزہ الحب یہ آٹھ اسماں یہ آٹھ نام ہے کس کے لیے مہر کے لیے مہر کے لیے عربی زبان میں آٹھ نام استعمال کیے گئے اب یہ باپ مہر کے بارے میں ہے مہر جو ہے اس میں خلاف ہے کے درمیان میں کہ عقل المہر سب سے جو کم ترین مہر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے ایک مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اقل المہر اشرف درہمہ ہے دس ہم کم از کم یہ مہر میں کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے درہم امام ولیف رحم اللہ کے لیے ان کی ہاں یہ کیا ہے اقل المہر ہے زیادہ جتنی سطح تو دے سکے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن مہر میں بہتر یہ ہے کہ کم از کم ہو زیادہ نہ ہو دس درہم اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ اس سے کم نہ ہو اور بالکل بھی زیادہ نہ ہو کہ کسی پر بوجھ پڑے دس درہم امام ولیفرحم اللہ کے ہاں ہیں امام مالک رحم اللہ کے ہاں ہے ربع دینار دینار کا اگر سوسائی حصہ بھی ہو تو مہر ہو جاتا ہے یہ مہر کے لیے کافی ہے امام احمد اور امام شافعی رحم اللہ تعالی کے ہاں کل ما من یس لہو محرن یہ ان کا قانون ہے قاعدہ ہے اور ان کا یہ ہے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سمن کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ مہر ہو سکتا ہے اس میں قید نہیں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے زیادہ ہو کم ہو حج اس حدیث کو یہ دلیل لیتے ہیں کہ مَنْ مِنْ ایک صحابی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ایک عورت آتی ہے یا رسول آپ سے میں نکاح کرتی ہوں نکاح کرنا چاہتی ہوں خاموش ہو گئے پھر کہا دو تین دفعہ کا ایک صحابی ہوتا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو اس کو میرے نکاح میں دے دے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے مار دینے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف ایک اظہار ہے یعنی ایک ہی چادر ہے جس میں میں دھوتی وغیرہ باندھ دیتا ہوں اپنا ستر پردہ ڈانٹ لیتا ہوں میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کافی نہیں ہے پھر آپ کیا کرو گے تو لہذا ڈون لیاؤ اگر سے ایک انگوٹی کسی کی بھی ہو تو وہ لیاؤ تاکہ اس کو جی جائے اور تمہارے ساتھ نکاح کیا جائے اس کا اور مہر وہ گیا تلاش کی لیکن کوئی انگوٹی نہیں ملے اس کو پھر قرآن کے بدلے میں قرآن میں سے جو فلان فلان صورتیں یاد ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سبب میں نے آپ کی نکاح دے دی یہ صورتیں اس کو یاد کروا دیں شاخ رحم اللہ کہ یہ حدیث دلیل ہے دیکھیں وہاں کوئی تعین نہیں تھا کہا کہ ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو جو چیز سادن ہے تو وہ مہر کے لیے بھی سادے ہے یہ قرآن ماہر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آہ. امام ابو مولا کہ یہاں قرآن مہر نہیں ہو سکتا کیونکہ مال نہیں ہے مال دولت نہیں ہے یہ تو پھر نبی کری صلام نے کیا یہاں ماہر کے طور پہ قرآن کی آیتیں یا صورتیں کیوں مقرر کی امام ابو ون مولا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہاں امام ماہر کا مین قرآن یہ بات جو ہے یہاں سببیت کی لیے ہے یہ دل مقابلہ نہیں ہے جیسے کہ شرم تامل میں نے پڑھا ہوگا کہ واہ کبھی سب آتا ہے کبھی مقابلے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یہاں بہ مقابلہ نہیں ہے قرآن کے مقابل میں مہر بنا کر اس عورت کو نہیں دیا بلکہ یہ یہ دیا کہ چلو آپ ایک انگوٹی انگوٹھی ڈھونڈو بطور مہر معجل ابھی دیا جائے باقی جو ماہر آپ کے ذمے ہوگا اہم طلب یہ پھر آپ کو ادا کرنا پڑے گا کم از کم دس دیر ہم تو چاہیے. فرم ہونا چاہیے موبائل پراب دیتے لیکن یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے آپ کے نکاح میں نے کروا دیے اسے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے وجب, یعنی مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے آپ کو یہ کسی وقت بھی آپ کیا کریں گے یہ بیوی کا حق ہے یہ دے دیں گے اسی طرح واقع ہے ام سلیم کا ابو طلحہ رضی الب ام سلیم بیوہ ہو گئی تھی ابو طلحہ نے کہا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو رشتہ مانگا اس کا امی سلمہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں آپ اسلام لے تب میں رشتے کے لیے تیار ہو جاؤں گی اس نے اسلام لیا ہے اب وہ طلحہ مسلمان ہو گیا تو ان کا رشتہ ہو گیا لیکن مہر نہیں لیا امی سلمہ نے امی سلیم نے سوری امی سلیم نے مہر نہیں لیا وہ کہتے کہ اسلام کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہاں اسلام سبب بنا نہ کہ مہر مہر اس نے معاف کر دیا تھا مہر مقرر تھا امام وحم اللہ کے ہاں یہ ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد عقد ہوتا ہے مقرر مہر ہوتا ہے لیکن مقرر ہونے کے بعد پھر بیوی بی اپنے مہر کو اگر معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اگر مہر مقرر ہی نہیں ہے تو معاف کیا کرے گی اس لحاظ سے مہر مقرر تھا اس نے اور یہ جو نکاح اس کے ساتھ کیا اسلام کی وجہ سے کیا اور مہر معاف کر دی اسلام کی وجہ سے آواز آ رہی تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ربع دینار بھی کیا ہے وہ مہر ہو سکتا ہے امام و رحمہ اللہ کے ہاں شرط یہ ہے کہ کم از کم دسترحم کی مالیت یہ کیا ہو مہر ہو اور امام شافی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کہ صلاحیت سمجھ کی رکھتا ہو تو وہ کیا ہے وہ ماہر کی صالح ہے چاہے وہ کام ہو یا زیادہ ہو ہمارا مستدل کہ سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے حدیث ہے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مہر اقل من مہر اشارہ سے کم نہیں ہوتا اشارہ سے ٹھیک ہے نا جی اور یہ حدیث صاحب ہدایہ نے بھی کیا کیا کوٹ کیا ہوئے. یہ کی کیا ہے آواز آ رہی جی کال آ رہی موبائل پہ جی. تو آتے تو یہاں باب ہے. یہ ماہروں کے بارے میں ہے. صداق جیسے کتاب ہے، صحاب ہے، آج جا طالب نے ساتھ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی فکالت یا رسول اللہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی وحب نفسی نفس میں نے اپنے نفس کو تمہارے لیے وحب کر دی بخش کیا یعنی مطلب اشارہ یہ تھا کہ آپ سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں فقامت یہ بات کہہ کر وہ کڑی رہی نبی کریم وسلم کی طرف سے جواب نہیں ملا خاموش ہو گئے لیکن عورت اسی طرح کڑی ہے جواب کے انتظار میں ہے ایک صحابی اٹھایا فقال ایک صحابی نے فرمایا اجی فقال یا رسول اللہ علم تک القفیح حاجت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح میں دے دے علم تک ففی حاجت اگر تمہاری حاجت اس کے بارے میں نہیں ہے اس کے متعلق تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے یا مطلب یہ کہ اگر آپ کی چاہت نہیں ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا تو یا رسول اللہ مجھے میں دے دے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو سب دکھوا کہ آپ بطور مہر اس کو دے دے یا اس کو مہر بنا دے اس کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے باہر دے سکتے عالمہ اظہاری فرماتے رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے مگر میرا ایک ہی اظہار ہے ایک ہی دوتی ہے اس پہ پہ میں کیا کرتا ہوں خاصا جو یہ ہے بس گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے ایک ہی یہی ہے بس والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ڈھونڈ کر لے آؤ اگر ایک انگوٹھی جوہر کی کیوں نہ ہو او صحابی چلا گیا انگوٹھی ڈھونڈنے گیا کوئی چیز ملے آ کے ماہر کے طور پر ماہر معجل کے طور پر فلتا مسا او صحابی نے تلاش کیا فلن کوئی چیز نہیں ملی اس کو بے چکر لگا کے آ گیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ماہ من شی عن کیا قرآن میں سے کچھ یاد ہے آپ کو کچھ چیز ہے قرآن میں سے. سورت ان قدا اور ماننے لگے نام یار سور جی ہاں ہے فلان فلان سورت مجھے یاد ہے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے آپ کے نکاح میں دے دی اس عورت کو بھی محکمل القرآن اس سبب پر اس علت پر اس وجہ پر جو کہ تمہارے پاس قرآن میں سے یہ صورت ہے اور تمہیں یاد ہے یہ احساس ہوا تمہارے لیے امام علی فرحم اللہ کو اس کو مہر نہیں بنایا گیا بلکہ اس سبب سے میں نے تمہاری نکاح میں دے دیا باقی جو مہر ہے کوئی بات نہیں ہے یہ معجل کے وجہ کیا کر دیا معجل کر دیا تمہارے لیے بعد میں پھر اس کی ادائیگی آپ کر لیں ایک اور روایت میں ہیں قال ان فقر تو کہا جی میں نے آپ کے نکاح میں اس کو دے دیا آپ اس کو سکھا دے من القرآن, قرآن میں سے جو الدے کو یاد ہے وہ ہے, وہ صورتیں اس کو سکھا دیں میں نے آپ کو نکاح میں دے دیا کن علی جو مہر کا مسئلہ ہے فرحم اللہ فرماتے ہیں, اس کو معجل کی بجائے معجل کر دیا یعنی عند الطلب اس میں تاخیر سے ادا کرے کوئی بات نہیں آپ کے ذمے مہر ہے لیکن جس وقت اللہ دے دے گا تو آپ بیگم کو دے دیں مصفق اللہ تعالیٰ صلی اللہ, اللہ عليه وسلم ابو سلمہ دریافت کرتے ہیں پوچھتے ہیں ابھی سلمہ یہ فرماتی ہے پوچھا میں نے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا ہوتا تھا کتنا مہر وہ رکھتے تھے صداف، سنتے عشرة صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر مہر اپنے بیگمات کے لیے بارہ اوکیے ہوتے تھے بارہ اوقیے ونش اور کچھ اضافہ کچھ نصف نسبتا بارہ اوکیے سے بنتے ہیں چالیس گرام چالیس گرام تقریباً باہر ہوتا تھا ونشن. اور کچھ نش ہوتا کچھ آدھا درہم اوپر. من پھر فرمانے لگی حضرت عائشہ پتہ ہے, کہ نش کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں اوقیہ پن یہ اوقیہ میں سے نصف ہے فتیل کا ہم سومی آپ درہم تو اس سے تقریباً پانچ سو درہم بن جاتے ہیں وہ مسلم ون ون شرح السنة الاصول نشو رفی سننا وفی جمیول یہ ہے عبارتیں شرح سننا میں ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہر ہوا کرتا تھا تو اپنے بیگمات کو یہ ماہر دیا ثانی فصل ثانی میں فرماتے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن ممبر پہ بیان کر رہے تھے خطبہ دے رہے تھے اور ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا اللہ تعالو سدوقن تنسا اللہ خبردار تم زیادہ نہ کرو سدوق تنسا عورتوں کے مہروں میں زیادہ مت کرو زیادہ مت مہر مت رکا کرو حضرت عمر نے بیان میں کہہ دیا اوکالت مکرمت دنیا اور وجہ بتائی اور فرمایا بے شک اگر یہ زیادہ مہر دنیا میں کوئی عزت کی چیز ہوتی کوئی اچھی چیز ہوتی اور تخوا کی چیز ہوتی کے ہاں آئندہ اولا کمبیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے پر زیادہ اس میں آگے ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کی کثرت یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ اگلے آدمی کے لیے کیا ہے تنگی کا باعث بن جاتا ہے لہٰذا اگر یہ کوئی اچھی چیز اور تخوا کی چیز ہوتی تو رسول اللہ وسلم تم سے اولا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ تم سے آگے ہوتا اور وہ بہترین اعلیٰ مہر دیتا اپنے ازواج کو اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین اعلیٰ مہر رکھ لیتا لیکن یہ تخوا کی چیز نہیں ہے مکرمہ نہیں ہے تو ہر رشتے اس کو رکھنا چاہیے فرمائے ما علیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا نکاح کیا ہو شی کسی, کسی نے بیگم سے عورت سے والا اور کہا بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی کو نکاح میں دیا ہو اپنی بیٹیوں میں سے ان بناتی اوقی یعنی بارہ اوقیوں سے زیادہ مہر پر جب اپنی بیگمات لے کر آئیں۔ تو اس میں بھی بارہ اوکیا مہار دے دیا اگر بیٹیوں کا نکاح کیا تو بیٹی کے لیے بارہ اوکے کا ماہر تک لوا دیا یہ ذرا سن لی آواز آ رہی جی جی تو یہ بات تھی کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دلیل پیش کی زیادہ تر ماہر اگر کوئی اچھی چیز کی چیز ہوتی تو رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے بیگمات کو دیتے یا اپنی بیٹیوں کا مہر مقرر کر لیتے لیکن اس نے مجھے نہیں معلوم کی بارہ اوکیوں سے زیادہ مہر رکھا ہو اور بارہ وقت میں سے تقریباً کوئی بن جاتا. احمد وابو وابن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے یہ صحافیوں کی دلیل ہے منآتا سزا صداق امراطی جس نے دیدی اپنے بیگم کے مہر میں میل اکفری ہی دونوں ہتیڑی بھر کر کس سے سویقن یعنی میں سے فویقن یعنی ستو میں سے فویق میں سے او رن یا کھجور میں سے مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بھر کر اس کو کہتے ہیں کف... ایک ہاتھ کا ہے دوسرا دوسرے کا ہے ان کو پورا دو چ... ہاتھوں سے بھر کے ہاں ہی؟ کسی کو سویخ دے دی؟ سویخ سے مراد یہاں وہ سطو وغیرہ ہے یا تمر دے دیجورے دے دی تو پھر بیگم کے مہر میں فقب استحلہ بے شک اس نے حلال کر دیا اپنے لیے اس کے ساتھ کیا یعنی نکاح کر کے اس دیوار ہاں جو معام ہے وہ حلال کر دی اپنے لیے مطلب یہ باہر ہو سکتا ہے یہ دلیل ہے شفافیوں کا امام احمد بن حامبل کا سویر سے مراد وہ دقیق ہے وہ آٹا ہے یا وہ دانے ہیں جن کو وہ آٹے کو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا سی دیتے ہیں یا اس کو پکاتے آگ پر اج مکلی جس کو کہتے ہیں اور اس میں کوئی چیز ترسی میں سے ملا ہوتا ہے یا کوئی میٹھی چیز اس کو ملا دیتے ہیں. اس کو ستو ٹائپ بنا لیتے ویسے کہا جاتا ہے حالانکہ یہ مادون العشارہ جو ہے یہ چیز ہے تو کم ہے ہم کس کی مالیت تو یہ حدیث پہ دلیل ہے کس کے لیے ان دو امت کے لیے امام شافی الحماء الحمدل کے لیے کیوں ان کے ہاں جو چیز صلاحیت مالیت کی رکھتی ہے چاہے وہ خلیل ہو تصیر ہو وہ باہر بن سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے خلیل چیز ہے تو ہے باہر بن گیا تمام ابو حنی فرحم اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بھائی مہر معجل کی طرف بطور اگر وقتی طور پر فوری طور پر مل کا فیل سویر یا تمرنے سے دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بیوی حلال ہو گئی باقی جو مہر کا باقی ماندہ حصہ ہے وہ معجل ہے حمزے کے ساتھ وہ بعد میں ادا کرے گا یہ واجب و ذمہ ہے اس کے اوپر یہ ماہر معجل کی بات ہے ماہر معجل کے لیے کہا تھا رسول اللہ وسلم نے جو ماہر معجل ہے یہ تو کیا کرے یہ حدیث کا بھی جواب یہی ہے روا ہو ابود ربیا تھا نہ میرے بھی ربی فرماتے کی عورت کی بنی فضا سزا اس نے نکاح کر لیا کسی شخص کے ساتھ لیکن اعلی نالینی تو نالین کے بدلے میں لیکن یہ نالین بطور مہر کے ہاں فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا رسی من کی منتقلی کیا تم راضی ہیں اپنے نفس کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں ہاں جی اس آدمی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے بنا نالینی دو جوتیوں کے بدلے میں یعنی ایک جوڑا جوتی کے بدلے میں تم راضی ہو یہ مہر کم تو نہیں ہے دل مطمئن ہے تمہارا حالت کہنے لگے نام یا رسول اللہ جی ہاں اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی چلو نکاح اس کا پڑھا لیا جائے اور اس کو نکاح نکالنے دی جائے وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ نالین یہاں بطور مہر مجل ہے فختی ادا کیا باقی جو مہر کا باقی ماندہ میں چلا جائے گا ہمزے کے ساتھ تو بعد میں ذمہ ہے بعد میں ادا کرے گا رواح و القمت بن القمت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان ایک آدمی سے پوچھا گیا عمرات جس کے شادی کی, کی ساتھ پلم یا فریض اس کے لیے مہر نہیں مقرر کیا تھا متعین نہیں کیا تھا ویسے شادی کر لی مہر کی بات نہیں تھی بھی میں فلم کھل رہا اور اس, نے ابھی اس کے بستری نہیں ہوئی تھی, تھی حتمات فوت ہو گیا بےچارا مہرے مقرر نہیں ہے شادی یعنی لکھا ہو گیا ابھی دخول نہیں ہوا اب نے مسعود نے اس عورت سے کہا اس عورت کے حق میں کہا کہ اس کے لیے اس کے محلے کے عورتیں یا رشتے کے کی عورتوں جیسا مہر ہوگا اس کو ہم ماہر مثل کہتے ہیں مسود نے ختو دیا کہ اس کے لیے ماہر مثل ہوگا لا وقت والا شتافا جس میں نہ کوئی نقصان ہوگا نہ زیادت ہوگی یعنی جتنا مہری مثل رائج ہے اس کے محلے میں سے اس کے رشتے میں سے جو لڑکیاں شادی ہوئی اور ان کے لیے جتنا مہر رکھا گیا اتنا ہی مہر اس کا حق بنتا ہے وہ علی یہ عورت عدت بھی گزارے گی اگر چیز کے ساتھ دخول نہیں ہوا خاون کا شر نکاح ہے عدت گزارے گی عدت کتنی ہے اگر حاملہ دخول ہوا نہیں تو حاملہ نہیں ہے جب حاملہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں چار مہینے دس دن عدت گزارے گی تو توفان حضر جہاز شمار ہوگی بالحاظ میراث ہو اسی طرح ہاون کے مال میں اس کو میراث کا حق بھی ہے جب میراث بانٹیں گے تو بیوی کا حق یہ نکاح ہو چکا ہے یہ میراس لے سکتی ہے فقام معقل ابن سنان معقل ابن سنان ایک صحابی کھڑے ہو گئے اشجعی اس کو کہتے تھے فقال کہنے لگے عبداللہ ابن مسود سے قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا فی بروع بنت واشقن جو بروع بنت واشق تھی اس کے حق میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا امرأت منہ جو ہماری قوم میں سے قورت تھی بے مسلم فضائی تھا جیسے کہ تم نے فیصلہ کیا تھا میں اس کے گواہ ہوں بینی اسی طرح فیصلہ گرو بنت کے واشف کے بارے میں بھی رسول اسلم نے کیا تھا مسود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ اس کے فتوے کے تائید مل گیا کس ایک صحادی ہے اور رسول اللہ کے عمل سے روا ترمیود نسائی وا رہی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے سبحان ربک رب العزت ربر